بس معذرت نیٹ کا جو ہے مسئلہ بننا ہوا ہے آپ کو بھی پتا ہے سب کو وہ جو سچویشن ہے پورے ملک کے اندر ہی پاکستان کے اندر ہی اچھا جی ہماری کتاب البیو کا ہم نے پڑھا تھا جمعے کے دن میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں کیونکہ اس دن بھی نیٹ خراب ہو گیا تھا ایک دم ہی تو بس دو مسئلے پڑھ لیے تھے تو میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں بے تام بے کلکن و مجاز خطن سے یہاں سے ہم شروع کریں گے تاکہ دوبارہ سے ہی وہ آ جائے بیچ میں یوز بے تام و بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم پڑھیں گے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دوں ایک چیز ہوتی ہے حبوب اور ایک چیز ہوتی ہے طعام فکہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ طعام کا لفظ جب استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد وہ گندم مراد لے رہے ہوں گے یہاں پر بھی صاحب قدوری نے بھی طعام کا لفظ ذکر کیا طعام کا مطلب ویسے تو کھانا ہوتا ہے لیکن فکا کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ طعام کا لفظ استعمال کر کے عمومی طور پہ وہ مراد لیتے ہیں ہنتا ہنتا گندم کو کہتے ہیں اور حبوب سے گندم کے علاوہ جتنی بھی اجناس ہوتی ہیں اجناس گندم کے علاوہ چاول جو مکئی حبوب سے مراد پھر وہ لے لی جاتے ہیں حبوب دانے کو کہتے ہیں دانوں کو تو اب یہ مسئلہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ گندم کی بے اجناس کی بے کسی اور چیز کے بدلے میں کرنا یہ جائز ہے اندازے کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے اور ناپ تول کے بھی کی جا سکتی ہے اندازے کے ساتھ یہ شرط ہے کہ اگر گندم کو اگر آپ گندم کو گندم کے ساتھ بے کر رہے ہیں مثلا میں گندم دوں اور کسی سے گندم لوں تو پھر اس صورت میں لازم ہے کہ دونوں کے دونوں برابر ہونے چاہیے ناپ کے ہونے چاہیے اور برابر ہونے چاہیے ایک ہی جنس کو دوسری جنس کے ساتھ جب چینج کیا جائے گا تو پھر ان دونوں کا برابر سرابر ہونا ضروری ہے اگر وہ برابر نہیں ہوں گے تو پھر یہ سود کا گنا لازم آئے گا اس سے سوت کا گنا انداز میں لیکن اگر ایک طرف چاول ہے دوسری طرف گندم میں گندم دے رہا ہوں اور چاول خرید رہا ہوں تو یہ اندازے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں نے دو مٹھیاں پکڑی گندم کی اور کسی سے جی دو مٹھیاں چاول لے لے لی اندازے کے ساتھ تو یہ جائز ہوگا لیکن میں دو مٹھیاں دو مٹھی پکڑ لوں گندم اور میں کہوں جی یہ میری دو ہیں یہ آپ کے جو دو موٹھیوں اس کے بدلے کے اندر میں لے رہا ہوں یہ جائز نہیں ہوگا تو مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے وَيَجُوزُ بَيَعُ طَعَامِ وَالْحُبُو بِكُلِّهَا مُقَایَلَتًا وَمُجَازَفَتًا گندم کی بے اور دانوں کی بے تمام کے تمام کل لحا سے مراد کیا ہے کہ تمام کے تمام یہ آگیا تاقید کے طور پر تو گندم اور و لبوب اور بہ یا جناز کی بہ کلحا کل مکا جائز ہے کل لہا مقا یا کیل کر کے بھی ناپ تول کر کے بھی وہ مجازفتن اور اٹکل کے ساتھ بھی یعنی اٹکل کا کیا مطلب ہے کہ جو ہے وہ اندازے کے ساتھ بھی نہیں اور کسی خاص برتن کے بدلے کسی خاص برتن کے ساتھ بھی وہ بھی انعم بھی لا رف مقدار برتن کے اندر جتنے یہ چیزیں آتی ہیں اس کی مقدار ہمیں معلوم نہ میں ایک برتن اٹھا لیتا ہوں مجھے نہیں پتا اس میں کتنی گندم آئے گی لیکن میں وہ پورے کے پورے برتن کے اندر گندم ڈال دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ جو برتن ہے یہ میں آپ کو سو روپے کا اس کے اندر جو گندم میں سو روپے کی بیچ رہا ہوں تو ایسے بیک کرنا بھی جائز ہے اگرچہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس برتن کے اندر کتنی گندوں میں ایک کلو ہے دو کلو ہے تین کلو ہے لیکن اس برتن کے بدلے میں لا رحو مقدار کسی خاص خاص خاص پتھر کے بدلے میں خاص پتھر کے مقدار میں لا یو رحو کی مقدار ہمیں معلوم نہ ہو میں نے ایک جو ترازو تھا ترازو کے ایک طرف ایک پتھر رکھ دیا اور دوسری طرف گندم رکھ دی میں نے کہا یہ جو پتھر ہے اس, یہ اس کے برابر جو گندم آ رہی ہے یہ سو روپے کی آپ کو بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے اگر کہ مجھے پتھر کا وزن معلوم نہیں ہے کہ یہ وزن کتنا ہے اس کا لیکن میں کہتا ہوں کہ اس پتھر کے مقابلے میں جو آئے گا وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں سو روپے کے اندر تو ایسے کرنا بھی جائز ہے ایسے کرنا بھی جائز ہوگا ٹھیک ہے میں نے ارض پہلے بھی کرتا رہا ہوں دوبارہ ارض کر دیتا ہوں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کیل کرنا کیل کیا ہوتا تھا کیل کہا جاتا تھا ایک خاص قسم کا برتن ہوتا تھا گندم وغیرہ جو بیچی جاتی تھی تو وہ کیل کیے جاتے تھے اس کے اندر وزن اس میں ڈال دیے کرتے تھے اور اس کو ناپ کے ناپ کے بیچنا آج کل تو ہم گندم کو تولتے ہیں ایک کلو دو کلو تین کلو ایک من دو من پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر کیل کے کی اندر گندم ڈالے ڈال، پیمانے کے اندر ڈال دی جاتی تھی اور کیسے ایک کیل دو کیل تین کیل اس کے بدلے کے اندر ہم بیچ رہے ہیں جیسے آج کل ہم دودھ کا حساب ہوتا ہے کہ جی یہ ایک پاؤ دو پاؤ تین پاؤ تو وہ دودھ کے ناپا جاتا ہے ناپا جاتا ہے برتن کے حساب سے ایسے ہی ایک کیل جو تھے یہ پیمانا ہوا کرتا تھا نا کیل جو کیا جاتے تھے یہ پیمانے ہوا کر کرتے ناپ کے اور اس کے ذریعے سے بیچ جاتے تھے تو اس طرح یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں مکا یا وہی کیل کر کے تو گندم کی بے اجناس کی بے کرنا جائز ہے یہ جائز ہے کہ کس طرح ناپ تول کے بھی بیچی جا سکتی ہے اور اندازے سے بھی بیچی لیکن اندازے کے ساتھ ایک قید آئے گی میں نے بتایا اندازے کے ساتھ ج... اگر کس خلاف الجنس جا رہی ہو چاول کو گندم کے بدلے میں گندم کو جو کے بدلے میں یا اس طرح مختلف جنسوں کے ساتھ کرے اگر گندم گندم کے مقابلے میں چاول چاول کے مقابلے میں تو پھر اندازے کے ساتھ نہیں ہو سکتی پھر پورا کا پورا ناپ وزن ہوگا اور اسی طرح کسی خاص برتن کے بقدر بھی بیچا جا سکتا ہے اور خاص پتھر کی بقدر بھی اس کو بھیجا جا سکتا ہے یہ تو تھی یہاں تک بات آگے بتائیں گے ایک میں آیا ایک جگہ کے اوپر میں بازار گیا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا تو مجھے ایک, میں نے کہا بھئی دکاندار سے کہ کیجیے آپ کتنے کا بیچ رہے ہیں اس نے کہا ہر کفیس ایک درم کے بدلے میں کفیز ایک پیمانہ ہوتا تھا جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک کلو دو کلو تو کفیس ناپنے کا پیمانہ تھا جس میں نے کہنا کیلتا تھا کیل کا پیمانہ ناپنے کا تو ہر کفیس وہ پورا ڈھیر پڑا ہوا تھا مجھے اب پتہ نہیں ہے کہ اس ڈیر کے اندر کتنی, کتنی, کتنی گندم ہوگی بس نے کہا ہر کفیس ایک دھرم کے بدلے میں اب مجھے اب یہ نہیں پتا پورا ڈھیر تو وہ کہتا ہے کہ یہ پورا ڈھیر آپ کو بیچ رہا ہوں پورا ڈھیر اب وہ جتنے بھی کفیس نکلیں گے اور ہر کفیس کی جو ہے وہ ایک درم قیمت ہوگی ہو سکتا ہے اس میں دس کا فیس نکلے ہو سکتا ہے گیارہ نکلے ہو سکتا ہے بارہ نکلیں ہو سکتا ہے پندرہ نکلے بیس نکلیں جتنے نکلتے جائیں گے مجھے اتنا دینا پڑے گا مثلا اگر بیس کا فیس نکلا ہے تو میں بیس درم دے دوں گا اگر پندرہ کا فیس نکلا ہے تو میں پندرہ درم دے دوں گا ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ کتنے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اگر ایک ڈھیر پڑا ہوا ہو اور معلوم نہ ہو کہ یہ ٹوٹل کتنا ڈھیر کے اندر کتنے کفیز پائے جاتے ہیں کتنا اس کا, اس کا وزن اس کا وزن اس کا ناپ کتنا ہے معلوم نہ ہو تو جو سب سے چھوٹا جو پیمانہ ہوگا سب سے کم جو چیز ہوگی وہ اس کے اندر جائز ہوگا اس کے اندر انہوں نے کہا نا ہر کفیس ایک درم کے بدلے میں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک کفیس کی بے جائز ہوگی اس کے علاوہ کی بے جائز نہیں ہوگی ایک کفیس کی جائز ہے باقیوں کی جائز نہیں ہے ہاں اگر وہ پورا بتا دے کہ جی اس میں بیس کفیز ہیں بیس کفیس پھر تو معلوم ہو گیا نا کہ یہ اس میں ٹوٹل اس کا ناپ کتنا ہے بیس کفیز ہے پھر تو معلوم ہو جائے گا لیکن اگر وہ پورا نہیں بتاتا اور کہتا ہے یہ پورا ڈھیر ہے پورا ڈھیر آپ کو بیچتا ہوں اور ہر کفیس ایک درم کے بدلے میں بیچتا ہوں ہو سکتا ہے آپ دس نکلیں پندرہ نکلیں بیس نکلیں تو مجھے اتنے پیسے دینے پڑیں گے امام صاحب کہتے ہیں ایک میں جائز باقیوں میں جائز نہیں ہوگا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ پوری بتا دے پورے ڈھیر کا وزن بتا دے پورے ڈھیر کا وزن نہ بتائے دونوں صورتوں کے اندر یہ بے جائز ہے بھائی اگر پتہ نہیں ہے ابھی میں گیا ڈھیر مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جب میں ناپوں گا تو مجھے پتہ تو چل جائے گا نا کہ اس میں سے دس کا نکلیں نکلے گیارہ نکلے پندرہ نکلے ہیں بیس نکلے تو وہ کہتے ہیں ایک کفیس کے اندر بھی جائز ہے اور اسی طرح پورے جو ڈھیر جو باقی ڈھیر ہے اس کے اندر بھی بے جائز ہے کیونکہ مجھے اتنے ہی پیسے دینے پڑیں گے جب میں ناپ لوں گا تو جتنا نکلے گا میں اتنا دے دوں گا امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے آپ یہاں پر ایک چیز سمجھتے جائیے گا فقہ کے اندر خاص طور پہ کچھ الفاظ استعمال ہوں گے عمومی طور پہ میں بھی آئندہ سے ویسا ہی بولا کروں گا تاکہ آپ کو ایک سمجھ آ جائے اور یہ اپنے پاس بے شک لکھ لیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے اور اسی طرح امام محمد رحمت اللہ علیہ کے امام صاحب جو ہیں وہ دونوں کے استاد ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ یہ استاد ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ کے امام یوسف رحمت اللہ علیہ یہ استاد ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ کے تو جب فقہ کے اندر بولا جاتا ہے ایک لفظ بولا جاتا ہے تو فقہ کے اندر جب بول رہے ہوں گے شیخین شیخین تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شیخین ہیں دونوں استاد ہیں نا امام محمد کے تو جب شیخین کا لفظ بولا جائے فقہ کے اندر تو اس سے مراد کیا ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شیخین بول کے اور جب ویسے شیخین بولا جاتا ہے تو یہ لفظ جو بولا جاتا ہے یہ بولا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی رضیت عالیہ اور حضرت عمر رضیت عالیہ عنہ شیخین کا لفظ جو بولا جاتا ہے شیخین کا لفظ ویسے عمومی طور پہ جو بولا جاتا ہے تو بولا جاتا ہے حضرت امام حنیفر احمد حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ کے اوپر اور اسی طرح حضرت عمر رضی تعالیٰوں کے اوپر لیکن فکا کے اندر جب بولا جائے گا تو اس سے مراد حضرت جو ہیں وہ آئیں گے جو اپنے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شیخین کا لفظ بولا جائے نمبر دو بعض دفعہ بولا جائے گا طرفین ترفین طرفین طرف یعنی کنارے طرفین کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے یعنی دونوں کنارے حضرت امام حنیف رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں سب سے اور سب سے چھوٹے امام محمد رحمت اللہ علیہ تو مطلب ہے کنارے والے کنارے والے تو طرفین جب بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ طرفین تسنیا کا ہے نا طرفین اس طرح شیخین بھی تسنیا گسی گئے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ طرفین بول کے نمبر رفین جب لفظ بولا جائے صاحبین صاحبین صاحب کا مطلب کیا ہے ساتھی تو اس سے مراد کیا ہوگی صاحبین سے مراد صاحبین سے مراد ہوگی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحبین دونوں ساتھی ہیں نا امام صاحب کے شاگرد ہیں تو اس لحاظ سے ساتھی بھی ہے تو صاحبین جب بولا جائے تو اس سے مراد کیا ہوگا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تو یہ صاحبین کا لفظ ان کے لیے بول دیا جاتا ہے تو یہ آپ نے اصطلاحات لازمی یاد رکھنی ہے فقہ کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال ہوں گی امام صاحب کے جو بڑے جو شاگرد ہیں نا وہ اصل میں عمومی طور پہ چار پانچ حضرات جو بڑے شاگرد ہیں ایک تو میں نے بتا دیا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے استاد ہیں پھر اسی طرح امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ یہ قیاس کے امام تھے قیاس کے اندر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ تو ہیں حنفی ہی ہیں سارے اور یہ قیاس کے اندر بڑے ماہر تھے امام ظفر احمد اللہ علیہ کے اندر بہت کم فتویٰ جو ہے وہ ان کے کال کے اوپر آئے دو تین مقامات کے اوپر ایسا ہوا کہ ان کے کال کے اوپر فتوا دیا گیا امام ظفر احمد اللہ علیہ کو یہ قیاس کے بڑے ماہر تھے تو یہ آپ نے اصطلاحات لازمی طور پہ یاد رکھنی ہے کہ جی جب بھی یہ الفاظ استعمال ہوں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے تو اب میں نے کہا کہ جی میں نے کہا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک کفیس کے اندر ایک پورے ڈھیر میں سے ایک کفیس کے اندر بے جائز ہوگی باقیوں میں جائز نہیں ہوگی اور صاحبین کیا کہتے ہیں صاحبین میں اس نے اب لفظ کا بولوں گا صاحبین صاحبین یہ کہتے ہیں کہ ایک کفیس کے اندر بھی جائز ہوگی اگر وہ صرف ایک کفیس خالی چاہے وہ پورا بتائے یا نہ بتائے اور اسی طرح تمام کا تمام جو ڈھیر ہوگا اس کے اندر بھی بے جائز ہوگی تو یہ ان کا کالر دیکھ لیجیے آپ ذرا اب آ گیا ومم با وم با جس نے بیچا ومم با سب رتا تعام ومم با سب رتا گندم کا ایک ڈھیر صبرتا تامن گندم کا ایک ڈھیر کل کفیزم بدر ہمین کل کفیزم بدر ہمین یہ کل یہ تاکیر بنے گا اس سے سبرتا تعامین جو ہے کل کفیزم بدر ہمین ہر کفیس ایک درم کے بدلے میں با کس پر داخل ہوتا ہے با سمن پر داخل ہوتی ہے با سمن پر داخل ہوتا ہے تو کل کفیزم بدر ہمین ہر کفیس ایک درم کے بدلے میں اندر صرف اور صرف ایک کفیس میں جائز ہے ان دا ابی حنی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے صرف ایک کفیس کے اندر جائز ہے باقیوں کے اندر جائز نہیں ہوگی بطالا فل باقی اور باقیوں کے اندر وہ بے باطل ہو جائے گی ہاں کیا اس کا بول سکتی ہے اللہ اللہ اللہ مگر یہ کہ بیان کر دیا گیا ہو اللہ مگر یہ کہ بیان کر دیا گیا ہو کیا بیان کر دیا گیا ہو جملہ تقفانہ تمام کے تمام جو قفظان کفیس کی جمع کفزان فولان ان کے وزن پر کہ تمام کے تمام ڈھیر کی جو مقدار ہے وہ بتا دی گئی ہو تو پھر تمام کے تمام ڈھیر کے اندر بھی بے جائز ہو جائے گی مثلا اس میں بیس کفیز پڑے ہوئے ہیں، ہر کفیس ایک درم کے بدلے میں بیچتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی تب یہ جائز ہوگی اگر یہ نہیں بتائے گا کہ اس میں بیس کفیس کہ ہے وہ کہتے یہ ڈھیر ہے ہر کفیس ایک درم کے بدلے میں تو پھر ایک کفیس کے اندر باقی میں جائز نہیں ہوگی یعنی اس کو اللہ میاں جم لفزانہ یہ بھی صحیح ہے کہ اگر بائے بیان کر دے اللہ سم یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ بیان کر دے جم لک تمام کے تمام کفیزوں کی مقدار یعنی تمام جو ہے یا ایو اللہ سما جم لطق افزانہ کے بیان کر دیے گئے ہوں جم لطق تمام کے تمام کفیز ولا ابو یوسفہ ابو یوسفہ کیوں پڑھوں گا مزا مزا یہ ہے ابو یوسف یوسفن کیوں نہیں پڑھوں گا مقلا ابو یوسف رحمہ اللہ ابو یوسف ابو یوسفن کیوں نہیں پڑھوں گا ہاں یہ غیر منصرف ہے ٹھیک ہے نا یوسف کیا ہے غیر منصرف ہے جب یہ غیر منصرف ہے تو اس پہ کسرہ نہیں آ سکتا تو کال تو یوسف جو مزافل یہ ہے لیکن کال اب یو صفا و محمدن و محمد ابو کے اوپر اس کا تف ہوگا اور یعنی صاحبین یہ فرماتے ہیں یسح فی وجہ دونوں صورتوں میں بے جائز ہوگی چاہے وہ تمام کفیس بیان کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں بے جائز ہوگی ٹھیک ہے چاہے وہ پورے کفیزوں کی مقدار بیان کر دی گئی ہو یا نہ کر دی گئی ہو دونوں صورتوں میں جائز ہوگی اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں اب اس کی دلیلیں نہیں پیش کر رہا دلیلیں اس نے نہیں پیش کر رہا دلیلیں دینے کو تو میں دے دوں کیونکہ دی ہوئی ہیں کے اندر بھی انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ ابھی آپ کو فکر کے ساتھ مناسبت ہو جائے دلیلیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ, آہستہ جوں جو آپ بڑی کتابوں میں جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ساتھ بھئی کیوں آخر امام صاحب کیوں یہ کہتے ہیں کہ ایک کفیز کے اندر جائز ہے یا ہاں وہ کیوں نہیں ابھی آپ صرف مسائل کو سمجھیں بس ابھی آپ مسائل کو سمجھیں ابھی اس کو چیز کو یاد کریں کہ جی کون کیا کہتا ہے کون کیا کہتا ہے ٹھیک ہے جب اگر آپ کو دلیلیں دینا شروع کر دی پھر تو آپ بالکل وہ ہو جائیں گے کہ جی جہاں پہ مسئلے کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو چلیں اس جگہ کے اوپر میں تھوڑا تھوڑا بیان کر دوں گا اس کی میرے خیال میں میں دلیل دے دیتا ہوں کیونکہ ایک چیز کے امام صاحب کیوں کہتے ہیں اور صاحب کیوں کہتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک کفیز میں جائز ہے باقیوں میں جائز نہیں ہے پورا ڈھیر پڑا ہوا تھا ڈھیر پڑا ہوا مجھے پتہ نہیں ہے اس ڈھیر میں کتنے کفیز ہیں کتنے کفزان آنے کفیس کفزان جمع ہے نا کفیز کتنے کفزان ہیں بھائی ایک ہے دو ہے چار ہیں دس ہیں تو مجھے جو مبی ہے مبی پورے طور پہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنے کفیز پڑے ہوئے ہیں تو جب مجھے مبی نہیں معلوم اور ہر جو کفیز ہے وہ ایک درم کے بدلے میں ہے تو گویا جو میں نے سمن دینے ہے وہ مجھول ہو جائے گا سمن مجھول ہو جائے گا میں نے دینا کتنا ہے جب سمن مجھول ہے تو اب کیا ہو جائے گا بے فاسد ہو جائے گی بے فاسد ہو جائے گی بے فاسد ہو جائے گی تو بھائی پھر امام صاحب پہ یہ بات آتی ہے اچھا جب بے فاسد ہو جاتی ہے تو آپ پھر ایک کفیس کے اندر کیوں بے کو جائز کر رہے ہیں آپ ایک کفیس کہتے ہیں ایک کفیس کے اندر جائز ہے باقیوں میں جائز نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ کم از کم ایک کفیس تو ہے ہی ہے عقل یعنی عقل کم سے کم مقدار ہمیں معلوم ہے جب ہمیں کم سے کم مقدار معلوم ہے تو اس کے اندر تو بے جائز ہوگی باقی ہمیں پتا ہے کہ مبی کے مبی جو ہے وہ ایک کفیس ضرور موجود ہے تو وہ تو معلوم ہے اس لیے سمن بھی ایک تو آئے گا ہی آئے گا ایک تو آنا ہی آ تو عقل کے اندر جائز اس سے زائد کے اندر جائز نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کیونکہ سمن مجھول ہو جائے گا اور سمن جب مجھول ہو جائے تو جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے یہ تو تھا امام صاحب کی دلیل صاحبین کیا کہتے ہیں صاحبین کہتے ہیں دیکھیں صاحبین کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں پر پورے ڈھیر معلوم ہے ہم یعنی آپ نے جب پورا ڈھیر آپ نے لگا دیا تو اشارہ کر دیا جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے تو پھر ہم پیچھے مسئلہ پڑ چکے ہیں کہ اس کے وزن اور اس کی مقدار ویرہ کو بیان کرنے کی ضرورت اس کے ہمیں مقدار ویرہ کی ضرورت نہیں ہے اس کے وصف بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اشارہ کیا ہوتا ہے اشارے سے تو بات بڑی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو جب چیز سامنے ڈھیر موجود تو کہتا ہے یہ ڈھیر ہے میں بیچ رہا ہوں ہر کفیز ایک درم کے بدلے میں اشارہ ہو گیا اشارہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا یہ چیز جائز ہو جائے گی اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں سمن کی جہالت ہے تو سمن مجھول رہے گا ہی نہیں کیوں مجھول نہیں رہے گا جب بائے اس کو ناپنا شروع کرے گا تو خود بخود جب وزن ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا اس میں نو کفیز نکلے ہیں دس کفیز نکلے ہیں گیارہ نکلے ہیں تو جب آخر کے اندر سمن کی مجھولیت ختم ہو جائے گی اور جو مشتری ہوگا وہ اتنے پیسے دے دے گا تو اس ویسے یہ اس میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہی نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اور سمن مجھول نہیں رہے گا اس لیے بے جائز ہو ٹھیک ہے جی تو یہ, یہ ان کی دلیل جو ہے یہ اب دونوں کی دیکھیں اکلی دلیل ہے اکلی دلیل ہے ٹھیک ہے میں نے آپ سے پہلے ارض کیا تھا کہ ایک بات یاد رکھیے گا جو ہر چیز کو ہم جو کہہ دینا نا کہ جی قرآن اور حدیث اصل تو ماخذ کیا ہیں قرآن اور حدیث ماخذ جہاں سے اخذ کی جاتی ہے ضرف کا سیکھا نا ماخذ ضرف کا سیکھا جہاں سے آپ مسائل کو اخذ کرتے ہیں نکالتے ہیں وہ اصل کیا ہیں قرآن اور حدیث ہیں فقہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی نئی چیز نہیں ہے فقہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی نئی چیز نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں جی یہ جی ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں یہ فکا کی بات کرتے ہیں بھائی فقہ نام ہی کیا ہے قرآن اور حدیث سے مسائل کو اخذ کرنے کا نام ہے جہاں پر قرآن اور حدیث میں ڈائریکٹ مسئلہ ذکر ہو جاتا ہے وہاں پہ تو ظاہری بات ہے آپ اکل کے گھوڑے دھوڑا نہیں سکتے ہیں اور بالکل کلیئر کٹ بات جب ہوتی ہے وہاں پہ تو آپ کچھ نہیں کرتے لیکن جن چیزوں کے حکم مسائل کے اندر یا کسی اس میں قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے ادھر آپ کیا کریں گے ادھر آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو قیاس م... م... کرنا پڑے گا آپ کو قیاس کرنا پڑے گا آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ وہاں پر آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا اور وہاں پہ کس طریقے سے اس کو مسئلے کو نکالا گیا تھا تو اگر نکالا گیا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا تو اب یہ دیکھیں دونوں کی میں نے بتایا دلیلیں کون سی آ گئی اقلی دلیلیں آ گئی ہیں اقلی دلیل آ گئی اور اس سے مسئلہ جو ہے وہ نکلا ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں یہ تو اسی بات ایک ریوڑ تھا ریوڑ اس میں پچاس ساٹھ ستر اسی جتنے بھی بھیڑیں بکریاں وغیرہ موجود ہیں معلوم نہیں یہ کتنی ہے پورا ریوڑ میں گیا ایک جگہ کے اوپر میں نے دیکھا ایک پورا ریوڑ ہے تو بیچنے والے نے کہا کہ جی میں یہ پورا کا پورا جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا جو ریوڑ ہے یا بھیڑوں کا جو ریوڑ ہے یہ سارا کا سارا آپ کو بیچتا ہوں اور ہر بکری ایک درم کے بدلے میں بیچ رہا ہوں ہر بکری ایک درم کے بدلے میں بیچ رہا ہوں تو آپ یعنی جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ کتنے آپ وہ کرنا چاہتے ہیں یہ پورا ریوڑ میں بیچ رہا ہوں ہر بکری ایک, ایک درم کے بدلے میں اب سارے حضرات سب کے سب اکٹھے امام صاحب بھی اور صاحبین بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بے ہوگی نا یہ فاسد ہوگی یہ بے فاسد ہوگی یعنی ایک میں بھی جائز نہیں ہوگی کہ ایک ریوڑ کے اندر ایک بکری کے اندر جائز ہو جائے کسی کے اندر بھی تو یہ بے فاسد ہوگی پہلے مسئلہ کو دیکھیں پھر آگے سے وہ کریں گے با جس نے بیچا کتیا غن ان کتیا غن قطیا گلا گلا جو ہوتا ہے نا یعنی ریوڑ وم باقی یا غن با بکریوں کا جو ریوڑ تھا وہ اس نے بیچا کل شاطم بدر ہم ہر بکری ایک درم کے بدلے میں پھل بے فاس فاسدی جمی جمی تو بے فاسد ہے تمام کے تمام کے اندر یعنی تمام کے تمام اس ریوڑ کے اندر بے فاسد ہے ایک بکری کے اندر بھی جائز نہیں ہوگی کہ پورے ریوڑ جو ہے وہ بیچ دیا یعنی امام صاحب بھی کہتے ہیں صاحبین بھی کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ امام صاحب کیوں اب یہاں پہ امام صاحب اپنی دری سے کیوں ہٹ گئے امام صاحب نے تو پہلے کہا تھا کہ ایک کے اندر جائز ہوگی وہاں پہ جو گندم کا ایک وہ تھا یہاں پر آ کے وہ کہتے ہیں جی بکری کے اندر جائز نہیں ہوگی ایک بکری میں بھی جائز نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے آپ نے ایک دو لفظ اور سمجھنے ہیں جو فقہ کے اندر بڑے استعمال ہوں گے ایک ہوتا ہے زوات الامثال زوات الامثال مثل ہوتا ہے نا میم سا لام زوات الامثال اور ایک ہوتا ہے زوات الکیم قیمت سے کیم قوف یا میم لکھ لیں کوئی ساتھی زوات الامثال ہاں زوات ذات سے زوات میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ زوات المسال مسل سے مسل مثل ہے اس کے مسل ہے اس جیسی مسل جسے اور آگے کیا آ جائے گا کیم زوات ال کیم آپ زوات خود لکھ لیجیے گا زوات ال قیمت سے جی تو ایک ہوتا ہے زوات المسال ایک ہوتے ہیں زوات الکیئم زوات المسال کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کی مثل پائی جاتی ہو جن کی مثل پائی جاتی ہو اور ہاں زوات القیم کیا ہوتا ہے کہ ان کی مثل نہیں پائی جاتی تو وہاں پر قیمت والی چیزیں قیمت والی چیزیں مثال والی چیزیں نہیں مثلاً میں آپ کو کہتا ہوں جی دیکھے میں کہتا ہوں ایک کلو گندم گندم ایک جیسی ہوتی ہے گندم جو ہے میں نے بوری میں سے ایک کلو گندم لے لی بوری میں سے میں نے دوسری گندم بھی ایک کلو اٹھا لی ایک پلڑے میں ایک ہاتھ کے اندر ایک برتن میں میں نے ایک جو اسی بوری میں سے نکالی تھی گندم وہ رکھی اور دوسرے ہاتھ میں میں نے وہ دوسرے جو اسی بوری میں سے میں نے دوسرا تو دیکھیں دونوں گندم کے ایک جیسی ہیں بالکل دونوں گندم ایک جیسی ہیں یہ لائیں گی زوات الامثال مثل ہے ان کا گندم چاول یہ سارے کے سارے عمومی طور پہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں شریعت نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کہیں کوالٹی میں فرق ہوتا ہے کوالٹی کے اندر اگر آپ دوسری جگہ سے اٹھائیں گے لیکن شریعت کہتی ہے کہ چاول اگر چاول کے بدلے میں آ رہا ہے کھجور کھجور کے بدلے میں آ رہی ہے کسی چیز کے بدلے میں آ رہی ہے تو ہم ان کو بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھیں گے یہ بھی کھجور ہے یہ بھی کھجور ہے یہ بھی چاول ہے یہ بھی چاول ہیں تو یہ بنیادی طور پہ دونوں ایک ایجے شمار کیے جائیں گے ان کو کہا جاتا ہے زوات المسال ٹھیک ہے اب ہم سمجھتے ہیں ایک ہوتی ہے زوات الکیئم وہ کیا چیز ہوتی ہے یعنی جن کی مثل نہ پائی جائے جن کی ना نہ پائی جائے اور قیمت جن کے لیے قیمت کی ضرورت ہو زوات ال کی مسل نہیں پائی جاتی جن کی جیسے دیکھیں آپ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے ہر بکری دوسری بکری سے جدا ہوگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے اس کی, اس کی چیز وہ مختلف ہوگی جیسے انسان ایک انسان دوسرے انسان کی طرح ہر طرح سے نہیں ہوتا فرق ہوتا ہے ایسے ہی بکری گائے یہ ساری چیزیں ہر بکری دوسری بکری کی مثل نہیں ہوتی ہے مختلف ہوگی ان کو کہتے ہیں زوات القیم قیمت والی چیزیں مس, مسلی چیزیں نہیں ہیں قیمت والی چیزیں میں اگر کسی کی گندم اٹھا لیتا ہوں مجھے شریف کیا کہے گی کہ بھائی تم کیا کرو اس سے ایسی ایک کلو گندم اس کو دے دو واپس کر دو ایک کلو ٹھیک ہے لیکن اگر میں کسی کی بکری مسف کر لیتا ہوں اور زبا کر کے کھا جاتا ہوں تو اب مجھے اس کو ایک بکری نہیں دینی ہے مجھے اس بکری کی قیمت دینی ہوگی کہ اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ بازار میں اس سے ایسی بکری کتنے کی ملتی ہے کیونکہ اس جیسی میں بکری دے ہی نہیں سکتا ہوں اس کو وہ بکری اب خاص کوالٹی وہ تھی اس جیسی کوئی بھی دنیا میں اور کوئی بکری نہیں ہوگی تو وہاں پہ مجھے پوری قیمت دینی پڑے گی اس کی تو زبات المسال اور زوات ال تو ہم نے جو پچھلا مسئلہ پڑا تھا وہ کیا تھا گندم کا ڈھیر پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے گندم کا ڈھیر پڑا ہوا تھا وہ کیا ہوا وہ زواتل امسال میں سے تھا اس مسئلے کے اندر کیا آ بکریوں کا ریوڑ ہے امام صاحب, صاحب کہتے ہیں پوری بکریوں کا ریوڑ خرید رہے اور کہتا ہے کہ ہر بکری یعنی کتنے کے بدلے میں ایک درم کے بدلے میں ایک بکری جو ہے تو وہ کہتے ہیں ایک میں بھی جائز نہیں ہے ایک میں بھی جائز نہیں ہے مثلا ان دونوں کا اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے میں کیا کروں گا میں اس ریوڑ میں سے سب سے موٹی جو بکری ہوگی نا سب سے تگڑی بکری میں کہوں گا کہ بھائی میں نے سودا کر لیا تھا ہر بکری ایک درم کے بدلے میں تو ایک میں تو جائز ہی جائز ہے ایک میں جائز ہی جائز ہے تو میں کیا کروں گا ایک درم دے کر میں پورے کا پورا جو ریوڑ میں سب سے مضبوط بکری ہوگی نا وہ میں وہ پکڑنے کی کوشش کروں گا اور بائے کیا چاہے گا بائے کہے گا کہ بھائی ایک میں جائز ہوئی ہے نا تو وہ سب سے جو کمزور بکری ہوگی نا وہ مجھے بیچنا چاہے گا تو اس سے کیا ہوگا لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا ہر بکری دوسری بکری کی مثل ہے نہیں ہے مسل ہے نہیں ہے جب مثل ہے نہیں ہے تو ایک میں بھی جائز نہیں ہوگی ایک میں بھی جائز نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی ہاں ضوات الامثال جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے نان لیونگ جو ہوتی ہیں انہی کے اندر جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور بھی ہو سکتی ہے نان لیونگ لازمی نہیں ہے کہ جی نان لیونگ کئی ایسی چیزیں ہوں گی آپ دیکھیں گے ابھی کپڑے کی آگے بات آئے گی تو پھر وہ بھی ایک حوصلہ ہو جائے گا اس لیے نان لیونگ کو نہ کہیں اس میں سے کیونکہ وہ فکہ نے جس طریقے سے اس کو کیا ہے کپڑے کے اندر بھی وہ ایک کر رہتے ہیں بس جس کی مسل موجود نہ ہو تو وہ کیا ہو جائے گی زبات الکیئم اور زبات المسال جس کی مسل ہمیں مل سکتی ہے یہ ایک سو کے عربی عبارت پھر دیکھ لیجیے ذرا میں دوبارہ عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں اس کو آپ پھر وہ کریں وہ کلو رف مکدار و محمدن رحم اللہ یس فل وجہ ابم اب تیسرا مسئلہ تو یہ جو تھا اسی طرح آگے کپڑے کی جو بے آئے گی وہ بھی ایسا ہی وہ ہوگا وہ بھی اسی طرح ہی اسی کے اندر بھی ہے جی تو آج اتنا ہی باقی پھر انشاءاللہ ہم جو ہیں اس کو دیکھ لیں گے آپ لوگ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اسے تھوڑا بہت تکرار وغیرہ بھی کرتے رہیں تاکہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی سی مناسبت ہو جائے جب انشاءاللہ مناسبت ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے کرتے, کرتے یہ ہوگا کہ آپ پھر انشاءاللہ اللہ تھوڑی سی لگائیں گے اس کے اندر ٹھیک جی بس آج اتنا ہی باقی انشاءاللہ پھر کل ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ make for you.